اور اللہ کے سوا اس کی بندگ نہ کر جو نہ تیرا بھلا کر سکے نہ برا پھر اگر عیسا کرے تو اس وقت تو ظلم و سے ہوگا